الحمد اللہ رب العالمی سعیدیہ اب المسلیم نبی نبینا محمد والا اجمعین وائرلیس ہونے کی وجہ سے وہ فون آف ہوتا رہتا ہے آواز پکڑنا چھوڑتا ہے اس مجلس میں اللہ تعالی کے خوف اور امید کو جمع کرنے کا بیان تھا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ سے امید رکھے وہیں ڈرے بھی اور ایسا نہ ہو کہ اس پر خوف اتنا غالب آ جائے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جائے بلکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اگر اس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس توحید ہے تو ایسے انسان کے لیے اس بات کا امکان ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہیں تو اس کی مفرت کر دیں اس لیے کسی بھی گناہ گار کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو گناہوں پر جری بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اللہ رب, رب العالمین کی رحمت کو بنیاد بنا کر وہ گناہوں پر جری ہو جائے گناہوں پر جرت کر کے یہ سمجھنے جی لگے کہ چاہے میں کچھ بھی کر لوں ہمارا رب رحیم ہے وہ رحم کرے گا کبھی کوحد کی حدیثیں کبھی شفاعت کی حدیثیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے اور اللہ سے ڈرے نہیں یہ دین کے ایمان کے نفس کی علامت ہے اسی لیے امام البخاری رحم اللہ نے امید کے باب کے بعد خوف کا بھی باب قائم کیا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے باب نمبر پچیس بابف باب الخوف من اللہ اللہ سے ڈرنے کا بیان فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قار کا نہ رج المن کا نہبل قوم یوسی امن نہ بیاملی ادے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جو اپنے اعمال کے برے ہونے کی وجہ سے اپنے اعمال کے باب میں بدگمان تھا اسے گمان نہیں تھا کہ اس کی نفرت ہو سکتی ہے. فقال علی اہلی ہی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ادا ان متو پونی پدرونی فل بحری فی یومن کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ذرات میں تبدیل کر دو بعض روایت میں کہ مجھے جلاؤ اور اس کی راکھ بناؤ اور راکھ ایسے دن میں جس میں بہت گرمی اور ہوا چل رہی ہو ایسے دن میں میری راکھ کو ہوا میں اڑا دو بکھیر دو ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی مجھ پر قادر ہو تو مجھے ایسی سزا دے گا جو پہلے کسی کو نہیں تھی ففا لو بھی تو گھر والوں نے بیٹوں نے اس کی وسیعت کے مطابق ایسا ہی کیا مرنے کے بعد اسے جلایا جلانے کے بعد انتظار کیا ایک ایسے دن کا جس میں تیز آندھی چلے اور پھر اس کی راگ کو ہوا میں بکھیر دیا فجم اللہ اللہ تعالی نے اس کو جمع کیا ثم قال ما حملک علی اللذی نے کیا کیوں کیا ایسا قال ما اللہ اس نے کہا اللہ جو کچھ بھی میں نے کیا بس تیرے ڈر کی وجہ سے کیا کہ کہیں تیری پکڑ نہ ہو تو مجھے پکڑے نہیں پر ہوں تو اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی یہ کئی طریق سے روایت سے بخاری میں اور دوسری کتابوں میں آئی ہے ایک روایت میں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو مرنے کے وقت جمع کیا اور کہا میں کیسا باپ تھا انہوں نے کہا کہ اچھے باپ تھے تو کہا دیکھو مجھ سے ایک وعدہ کرو تم اس کو پورا کرو گے اگر پورا کرو گے تو ہی میں تم کو اپنی جائیداد میں حصہ بننا ورنہ نہیں وعدہ کیا انہیں جو بولو گے کریں گے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری مجھے جلانا اس کی راک بنانا انتظار کرنا ایک دن کا جس میں ہوا تیز ہو اور میری راک کو دن پانی میں زمین پر ہر جگہ بکھیر دینا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے میں نے بہت برے اعمال کیے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے عذاب نہ دے کیونکہ اگر اللہ تعالی نے میری گرفت کی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی اور کو نہیں کیا بہت برے امال اس نے کیے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے تو اس سے فرار اختیار کرنے کے لیے اللہ سے بھاگنے کے لیے اللہ کے خوف کی بنیاد پر تو اس نے اپنی اولاد کو یہ وسیعت کی مجھے جلا دو جلا کہ راگ بکھیر دو اس کی گمان یہ تھا کہ اگر ایسا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ پائے گا اور قیامت کے دن مجھے زندہ نہیں کیا جائے گا اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے کیوں کیا ایسا اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر اس کی مفرت کر دی اس حدیث سے کئی مسائل سامنے آتے ہیں جن میں سے بنیادی مسائل کچھ ہیں جو ہم دیکھیں گے سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جمع ہونا کب ہوا دنیا میں قیامت کے دن کب ابن حجر ملاکرماتے اخبار عمّا یہ ہوا نہیں اس کو ماضی کے صیغه میں کہا گیا ہے لیکن یہ فیوچر میں قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ اللہ اس کو جمع کرے گا ولیس کما قال بعضهم انه خاطبر روحو ایسا نہیں جیسے بعد میں کہا کہ اللہ نے اس کی روح سے خطاب کیا فین ذالک لا يناسب قوله فجمع الله اگر روح سے خطاب ہے تو پھر یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس کو جمع کیا معلوم ہوا کرنا اس کے جسم کے اجزاء کو جمع کرنا تھا پوری رات کو جمع کر کے اس کو انسان بنانا تھا یہ تحریق اس لیے کہ جلانا اور اس کو بکھیر دینا یہ جسم کے ساتھ ہوا تھا اور اللہ نے اس کے جسم کو جمع کیا وہ لبی یو جل باسی تو یہ جو جمع کرنا ہوگا یہ جو جمع کرنا ہوگا اور دوبارہ زندہ کرنا ہوگا یہ بعث کے وقت ہوگا یعنی قیامت کے دن جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو بعض باتیں ماضی کی زبان میں آتی ہیں جیسے حدیث میں آیا کہ جن جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو کیا ہو گیا ہو ہوگا لیکن عربی زبان میں جب کوئی یقینی چیز ہوتی ہے تو اس کو ماضی کے سرے میں بھی بیان کیا جاتا ہے تو عربی کا ایک اسلوم ہے تو اللہ نے اس کو جمع کیا یعنی قیامت کے دن اللہ اس کو جمع کرے گا تو یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ قیامت کے دن ہوگا کہ اس کو دوبارہ جمع کیا جائے گا لیکن یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے ایسا کیا کہ اس کی دو بنیادیں اس کا اصل سبب وہ تھا اللہ کا خوف لیکن یہ جو اسٹریٹجی اس نے اپنایا یہ جو طریقہ اس نے اپنایا کہ مجھے جلایا جائے رات کو بکھیرا جائے یہ کہ یہ اللہ سے بھاگنے کے لیے تھا یعنی اس کے گمان میں یہ تھا کہ اگر مجھے جلایا جائے اور رات کو بکھیرا جائے تو اللہ تعالی مجھے پکڑ نہیں سکتا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا بھی نہیں ہوگا تو ان دو چیزوں کو اسکیپ کرنے کے لیے ان سے فرار اختیار کرنے کے لیے اس نے یہ ترکیب اپنائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالی کی قدرت میں نقص کا عقیدہ کہ اگر جلا دیا جائے راکھ بنایا جائے تو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو اللہ کی قدرت میں نقص قیدہ اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس کے عقیدے کے مطابق اگر راکھ بنا کے بکھیر دیے جائیں ان کو نہیں واپس نہیں اٹھایا جا سکتا ہے تو مجھے ایسا کیا جائے تو واپس دوبارہ زندہ کیے جانے سے میں بچ جاؤں گا یہ دو عقیدے اللہ کی قدرت اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ان دونوں میں بھی آن آف ہوتا ہے گڑبڑ ہے اس میں آن آف ہوتا ہے بیٹریز کی ختم ہو گئی شاید کافیش تو ان دو چیزوں کے بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہو سکتا بعض صورتوں میں اور دوسرا یہ کہ بعض صورتوں میں انسان واپس دوبارہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے فرار اختیار کر سکتا ہے کچھ اگر کرے تو جو کہ دونوں معاملے میں گڑبڑ ہے اللہ کے باب میں اور آخرت کے باب میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظننا ان الله لا يقدر عليه اذا تفرق هذا تفرق <دَتْتَفَرُكَ> یہ شخص گمان رکھتا تھا اس کے گمان میں تھا کہ اللہ تعالی اس طرح سے اس کو بکھیر دیا جائے راکھ بنا کر تو اس پر قادر نہیں ہوگا دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر ظننا انه لا يعيده اذا صار كذلك <كدارك> اس کا گمان تھا کہ اگر اس کو ایسا کیا جائے تو دوبارہ وہ زندہ نہیں کیا جائے گا وہ واحد مین ان کا رِ قدرت اللہ تعالیٰ وہ ان کا راد و ان ان دو چیزوں میں سے ہر ایک کفر ہے جمع ہو جانا دونوں کا دوبرا کفر ہے اللہ کی قدرت میں ایب کا عقیدہ اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جانے کا عقیدہ اگر جلا کے رات بنایا جائے تو دونوں بھی کف ہیں ایک ایک دونوں میں سے ایک ہوتا تو بھی کفر ہوتا تو دو دو جمع ہو گئے اللہ کے بارے میں اخرت کے بارے میں لیکن نہو کا نما ایمانہ بالله و ایمانہ بامرہی وخشیتہ منه جاهلن بذلك بالل فیہ دبن نختئا فغفر الله له ذلك کہتے ہیں اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان تبھی تو اللہ سے بھاگنا چاہتا تھا اللہ کو مانتا ہی نہیں تو بھاگ رہا کسے دو آخرت پر بھی مان رکھتا تھا تو بچنا آخرت ہی کہ تو عذاب سے چاہتا تھا آخرت کو بھی مانتا تھا اللہ کو بھی مانتا تھا لیکن اور اللہ کے حکموں کو مانتا تھا تبھی تو اپنے آپ کو گناہ مانتا تھا کہ میں نے اللہ کے حکم توڑے ہیں تو میں گناہ گار ہوں تو اپنے آپ کو گناہ گار بھی مانتا تھا اور درتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پکڑے گا تو سزا دے گا تو اس کو سزا کا ڈر بھی تھا کانسیکوینس بھی مانتا تھا گناہوں لیکن کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود جاہلم بدالک وہ صحیح عقیدے کے بارے میں جاہل تھا اور اس کے گمان میں گمراہی تھی بگاڑ تھا مخت اور یعنی اپنے گمان میں خطا کر گیا اس کا جو اس کی جو ذہن میں بات تھی کہ ایسا کرنے سے بچ جاؤں گا یہ غلطی تھی تو اللہ فر اللہ تو اللہ نے اس کے باوجود اس کی مفرت کر دی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دین کی بنیادی باتوں کو مانتا ہو لیکن تفصیلات میں اگر غلطی کرتا ہو اور عقیدے میں اس کے کوئی نقص ہو تو اللہ تعالی سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا وہ اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے اسلام کو مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن ڈیٹیل میں اس سے غلطی ہو رہی ہے بیسیکلی اللہ کو تو مان رہا تھا ہی آخرت کو بھی مان رہا تھا اللہ کے احکام کو بھی مان رہا تھا دین کو مانتا تھا اللہ کے اور اپنے آپ کو گناہ گار مانتا تھا لیکن پھر بھی اس بارے میں جزوی طور پر بعض چیزوں میں جہالت کی وجہ سے اس کو لگتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے پاس علم کی کمی تھی تو بعض مسلمان یہ تکفیر کے مسئلے میں اس کو یاد رکھنا ضروری ہے بعض مسلمان گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں زیادہ ان کو تفصیل سے کسی نے عقیدہ سمجھایا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اسلام کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اللہ کے دین کو مانتے ہیں لیکن کچھ تفصیلات میں ان سے عقیدے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں فوراً ہم ان پر کوفر کا فتویٰ داغ دیں یہ ٹھیک نہیں اگر وہ اصل کو مانتا ہو لیکن تفصیلی چیزوں میں غلطی کرتا ہے تو اس میں اس کی پکڑ ایسی نہیں کی جا سکتی یہاں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کیوں اس لیے کہ وہ اصل کو مانتا تھا لیکن جاہل تھا بہت زیادہ پڑھا لکھا دین کا گہرا رکھنے والا نہیں تھا وہ موٹا موٹا اس کو معلوم تھا لیکن وہ ڈرتا تھا اللہ سے کہ میں نے اللہ کا حکم توڑا ہے اللہ مجھ کو سزا دے گا میرا ایک مالک ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے بلکہ شہروں میں بھی جن کو دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہوتی خاص طور سے ایسے علاقوں سے دور ہونے کی وجہ سے جہاں علماء ہوتے ہیں جہاں علم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہم فوراً یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ اسلام سے نکل گیا یہ چیز نہیں ہے اس معاملے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کفر ہے ظاہر بات یہ عقیدہ تو کفر ہے جو اس آدمی کے ذہن میں تھا یہ باتیں کفریہ ہیں لیکن وہ اصل کو مانتا تھا تفصیل میں غلطی کرتا تھا جہالت کی وجہ سے تو جہل کی وجہ سے بعض اوقات انسان معذور قرار پا سکتا ہے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہالت میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں کرتا ہے کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا یہ کفر ہے یہ شلک ہے اب ایسے آدمی کو کافر قرار دیا جائے یا اس کو ایجوکیٹ کیا جائے اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس کی تعلیم اس کو تعلیم دینا چاہیے نہیں کہ اس کو کافر آپ بنانا شروع کر دیں تو میں نے جو بات کہی ہے وہ مجموع جلد نمبر چار سفا نمبر ایک سو نو پر ہے اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں مثال کے طور پر بعض صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے اور سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے ایک پیڑ دیکھا جو مشرقین کا پیڑ تھا اور مشرقین اس کو بطور معبود پوچھتے تھے اس کے اطراف جمع ہوتے اس پیڑ کا نام ذاتو و انوات تھا اس پیڑ کو ذاتو و انواد کہا جاتا تھا تو بعض صحابہ نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اس پیڑ کو دیکھ کے کہا اللہ کے رسول ہم کو بھی ایک ایسا پیڑ بناؤں جیسا ان کے پاس ہے اجعل لنا ذات انوات کما ذات ذاتو انوات جیسے ان کے لیے ایک ذاتو و انوات ہے اپنے لیے بھی ایک ذاتو و انوات ہونا چاہیے مشرقین کا معبود تھا بطور تبرک اس پر وہ تلوار لٹکاتے تھے بطور تبرک اس پر وہ تلوار لٹکاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ اکبر جب ان کی بات سنی تو آپ نے کہا اللہ اکبر یہ ویسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا اجالا الہن کمال ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا لو جیسے ان کا ایک معبود، ان کے معبود ہیں تو ایک مشرق قوم پر سے ان کا گزر ہوا ان کے معبودوں کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک ڈیمانڈ کی انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے بھی معبود بناؤ جیسے ان کے معبود ہیں اللہ کے علاوہ سوچیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بالکل جاہل حق کرنے والی قوم ہو لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے موشا علیہ السلام نے ان کو کافر کافی کہا ان کو کیا کہا جاہل کیا رہے ہیں اللہ کے سوا معبود ہم کو بھی ایک معبود بناؤ جیسے ان کا معبود ہے تو مرشا علیہ السلام نے کہا تم جاہل حرکت کرنے والی قوم ہو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی بات ہے ویسی بات ہے جیسے موشا علیہ السلام کی قوم نے کہی ہم کو بھی معبود بنا کے تو آپ نے اس کو بھی معبود مانگنے کے مترادف قرار دیا جیسے تمہارا یہ مانگنا ذات و انواد ایسا ہے جیسے تم معبود مانگ لے پھر آپ نے کہا کہ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور پچھلوں کے طریقے پر چلو گے بالش بالش ہاتھ ہاتھ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں جا گھسا تو تم بھی وہاں جاؤ گے نے پوچھا اللہ کے رسول کون یہ سارا آپ نے کہا اور کون हुए اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے مشرق تمہارا یہ مانگنا یہ معبود مانگنے کی طرح ہے یہ تو شرک ہے لیکن آپ نے ان کو مشرق قرار نہیں دیا بلکہ آپ نے ان کو تعلیم دی اور بتایا کہ یہ کتنا بھیاانک ہے جو تم کہہ رہے ہو تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دین کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے لیکن دینی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے علمی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو کسی نے سکھایا نہیں اس کو باپ دادا نے بتایا نہیں نہ کوئی عالم کی صحبت ملی اور گاؤں میں کہیں دیہات نے پڑا ہوا تھا اگر اس طرح کی عقیدے کی خرابی ہے کہ درگاہوں پہ سدے کرتا ہے نظر نیاز کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے فوراً جا کر ہم یعنی اس کو کفر کا فتوی پر دے دیں ٹھیک نہیں ہے اس کو تعلیم دینا چاہیے سب سمجھانے کے بعد بھی اگر آدمی مصر ہو دلائل کے جاننے کے بعد جب کہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اور پھر بھی باپ دادا کی بات کرے اور دین پر اپنے جمع رہے اب جا کر تکفیر ہو سکتی ہے وہ بھی علم والوں کا کام ہے نہ کہ ہر آدمی اس کو کرے یہاں اس حدیث سے یہ بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک تو پاپی تھا وہ اتنے گناہ اس نے کیے تھے مزید یہ کہ وہ فرار بھی اختیار کرنا چاہتا تھا اللہ سے بھاگنا چاہتا تھا اور پورا اس نے پلان بھی بنایا تھا اس کا۔ بچوں کو بھی پلان میں شامل کیا اپنے اور اپنے کو جلا کے رات بکھیرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ کی پکڑ سے وہ فرار اختیار کر جائے اللہ تعالی نے اس کی پکڑ کرنے کے بعد بھی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد بھی سے پوچھا کیوں کیا تم ایسا جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ اس کو پوچھ رہا ہے کیوں کیا ایسا اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر کیوں جیسے تو اللہ سے ڈرنے والا تھا لیکن کوتا ہی کرنے والا تھا اللہ تعالی ایسے کو بھی معاف کر سکتا ہے امام البخاری نے اس باب میں اس حدیث کو لا کر بتایا اللہ سے ڈرنا کتنی بڑی چیز ہے کہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو اگر کوتاہی بھی انسان سے ہوتی ہو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے ظاہر بات ہے خوف انسان کی زندگی میں تقوا لاتا ہے نیکیاں لاتا ہے گناہوں سے بچنا لاتا ہے لیکن اگر انسان سے گناہ ہو چکے ہو اس کی زندگی میں برائیاں تھیں اور پھر بھی وہ ڈرتا ہے کہ اللہ اب میری پکڑ کرے گا اب میری خیر نہیں اگر اس طرح سے ڈر اس کے دل سے چمٹا ہوا ہو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے خصوصا جب کہ وہ جاہل ہو تو ایک جاہل سے آسی سے اور اس طرح کی عقیدے میں بھی کمی اس سے ہے ایسے آدمی کے بارے میں بھی اللہ جب معاف کرنے والا ہے تو ایک انسان کتنا اللہ سے امید مان سکتا ہے لیکن ہر آدمی اپنے علم کے اور عمل کی استعداد کے اعتبار سے مکلف ہے تو یہ آدمی ایسا تھا اللہ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے باب نمبر چھبیس باب ال عن یا اس بات کا بیان کے گناہوں کو پوری طرح چھوڑ دینا چاہیے انتہا رک جانا یعنی اللہ تعالی اس بات کا حقدار ہے کہ بندہ اللہ کا کوئی ایک حکم بھی نہ توڑے کیونکہ وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے محسن ہے اس نے سب کچھ ہم کو عطا کیا ہے اس کی آتا اور اس کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑے یہ چھوٹا حکم ہے یہ چھوٹا گناہ ہے وہ بڑا گناہ ہے یہ بہت سیریس ہے وہ سیریس نہیں ہے علماء نے کہا یہ مت دیکھ کے چیز چھوٹی ہے کہ بڑی ہے یہ دیکھ کے تو حکم کس کا توڑ رہا ہے حکم اللہ کا توڑ رہا ہے وہی عظیم اللہ ہے اس کا حکم توڑنا اور اس کی نافرمانی فرمانی کا ارتکاب کرنا یہ جرم ہے اگر آدمی اللہ کی عظمت سامنے رکھے تو پھر چھوٹی اور بڑی چیز کا فرق بھی ایک اعتبار سے بچنے کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے صالحین بڑی چیزوں سے تو بچتے ہیں چھوٹی چیزوں سے بچتے ہیں بلکہ اپنی نیکیوں میں بھی کوتا ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کرتے تھے آپ ہر گناہ سے پاک تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے تھے بندہ جب اللہ کی عظمت کو پائے ہوئے ہو جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو تو پھر نیکیاں کر کے بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کہا پتہ نہیں کیا اس لیے انبیاء چونکہ کمال عمارت ان کے پاس ہوتی ہے اللہ کی عظمت کمال درجے میں ان کے دلوں میں ہوتی ہے اس لیے وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم ویسا نہیں کر رہے ہیں جیسا ہم کو کرنا چاہیے تو اپنی نیکیوں کو بھی ایک اعتبار سے کوتا ہی کے ساتھ شمار کرتے ہیں اس میں بھی کوتا ہم سے ہو بلکہ اپنی حاجات کو بھی تقصیر شمار کرتے ہیں حاجات میں مشغول ہونے کو بھی تقصیر شمار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ آنے کے بعد باہر جب آتے بیت الخلا سے تو آپ کیا کہتے ہیں اوفرانک غفرانک اللہ میں تج سے تیری محفرت چاہتا غفرانک ابن الملک رحم اللہ فرمات اس حدیث کی شرح میں جو صحیح بخاری کی شرح انہوں نے کی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے کیونکہ ابتق اللہ حقت وقات کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہی کہا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کو کبھی آدمی بھولے نہیں اللہ کے ذکر سے کبھی رکے نہیں آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اعلیٰ کل حیا نہیں آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن آپ کی قزا حاجت کے لیے آتے تھے منقطع <تصفح> ذکر چھوڑ دیا اندر گندگی وہاں ذکر نہیں کر سکتے تو اب ابن الملک کے نئے فرماتے ہیں کہ آپ اتنی دیر اپنی حاجت میں مشغولی کی وجہ سے ذکر نہ کر پانے کو بھی اپنی کوتاہی شمار کر کے باہر آ کر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالی سے استفال کرتے اے اللہ میں اتنی دیر کے لیے تیرا ذکر نہیں کیا اللہ مجھے معاف کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کرتے ہیں تو یہ جو یعنی صالحین انبیاء ان کا حال یہ ہوتا ہے نیکیاں کر کے بھی اللہ سے استفار پار کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے تو ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی کچھ گناہوں کو پکڑے رہے کہ چلو چلتا ہے باقی نیکیاں تو میں کر رہا ہوں قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تو جائیں گے تو نیکیاں غریب آ جائیں گی معلوم نہیں کسی ایک گناہ کی وجہ سے آدمی پکڑا چاہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے رات میں تاجد فرائض تو پڑھتی ہے نوافل کا اہتمام سیز بگی ہے روزوں کا اہتمام ہے صدقات کا اہتمام ہے لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے وہ بھی زبان سے مار پیٹ بھی نہیں ہے صرف زبان سے اذیت پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا لا خیر من خیرہ یہاں اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمی لوگوں لو سے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس گناہ پر پکڑ کر لے یہ آدمی نہیں جانتا اس انسان کو کبھی امن میں نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ <coughs> فکر مند رہنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے معلوم نہیں کس گناہ پہ اللہ پکڑ کر لے جس کو میں ہلکا سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ اسی پر مواخذہ کر لے تو آدمی کو تمام گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے لباس پر بھی آپ دیکھیے اگر چائے کا ایک دھبا گر جائے آدمی بولتا نہیں باقی لباس اچھا ہے نا ایک جگہ تو دھبا ہے آس دن پر دھبا ہے کیا مسئلہ ہے آدمی نہیں بولتا ہے فوراً آدمی اس کو بھیتا ہے کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے ایک دم صاف ہونا چاہیے چائے نجس نہیں ہے وہ پیشاب کی طرح تو نہیں ہے لیکن آدمی اس کا بھی دبہ برداشت نہیں کرتا ہے لیکن گناہوں کے دھبے دل پر آدمی برداشت کر لیتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کیسے برداشت کرتا ہے آدمی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے حجر رحم اللہ فرماتے ہیں باب ال انتہا یا انل سے گناہوں سے مکمل طور پر رک جانا کہتے ہیں بعد کہ آدمی کا گناہوں کو بالکل پوری طرح جڑ سے چھوڑ دینا اس کی زندگی سے جیسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کسی چیز کو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال پھینکنا بچنا ہوں سے اور اس میں واقع ہونے کے انہا پیدل یعنی ایک آدمی ماضی میں اس سے گنا ہوئے ہوں اب اس کے بعد ایک تو ایک آدمی بچے لیکن ہو بھی گیا کسی سے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ تو گنا ہو گیا کرتے رہو نہیں بلکہ آدمی گنا ہو بھی جائے تو اس کے بعد واپس اپنے آپ کو صحیح کر لے اور پھر اس سے اعراض کرے تو اس کو چھوڑے اب اشاری اللہ البلا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اللہ رجل ابو مساشری ردی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے مت علوما اللہ اور جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے یا مجھے جس حیثیت سے بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کمت رجل اتا عطا جیسے ایک شخص کہ وہ اپنی قوم کے پاس آیا میں نے <بِعَيْنَي> اپنی دونوں آنکھوں سے آتے ہوئے لشکر کو دیکھا ہے حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے میں اندی رندیر ہوں اندیران کون ہے کہ آدمی جب کوئی ڈاک لٹیروں کا قافلہ کا حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر آ رہا ہو یا دشمن کا لشکر آ رہا ہو تو ایسی سورت میں اگر کوئی پہلے اس کو دیکھ لیتا باہر گیا تھا گاؤں سے باہر اور دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا آتا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیتا تھا کپڑے اتار کے پھینک دیتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور چلا کے پکار کے بولتا تھا کہ حملہ کرنے کے لیے لوگ آ طرح से چلتا تھا. وہاں عربوں میں عام توسیر چلتا تھا ایک روایت بھی اس باب میں آئی ہے وَأَنَ النَّذِيرُ الْعُرِيَانُ فَنَّجَا النَّجَاً بچو بچو اپنے اپنا بچا اخیار کرو جلدی فَأَطَاعَتْهُ طَعِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَحْلِهِمْ فَنَجَو تو اب جب اس نے اس طرح سے اعلان کر دیا کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی کہ لشکر حملے کے لئے آ رہا ہے تو اب ہم کو بچنا چاہیے اس کی بات مانی اور راتو رات وہ نکل کر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ان کے لیے امان تھی تو انہوں نے نجات پالی کہ صبح سویرے لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے تو اب جلدی سے نکلو یہاں سے میں نے لشکر کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس نے ڈرایا قوم کے ایک حصے نے بات مانی اور فوراً وہاں سے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا پڑا ڈالتا ڈالتا جاتا تھا انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا رات وہاں سے نکل گئے جلدی کی انہوں نے اور نکل کر ایسی جگہ جا کے پہنچ گئے جہاں اب وہ سیف تھے لیکن کچھ لوگ تھے انہوں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی بلکہ اس کو جھٹلایا کیوں ہی مذاق کر رہا ہے جھوٹ بول کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہے خام خواہ کی باتیں بنا رہا ہے اس کی بات کو جھٹلایا اس کی بات کو نہیں مانا تو کیا ہوا وہ وہیں رکے رہے وہیں رکے رہے اور سب وہ جو لشکر آ رہا تھا وہ برابر صبح کے وقت میں آیا یہ غفلت کی حالت میں سوئے ہوئے تھے صبح آ کے اس نے حملہ ان کے اوپر کر دیا پجتا اور ان کو نیست و نابود کر دیا مٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری مثال اور دوسروں کی مثال ہے یہ میری حیثیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا ڈرانے کے لیے بھیجا کہ دیکھو قیامت کا دن آ رہا ہے قیامت کی گھڑی آ رہی ہے جو آدمی آج اپنی زندگی صحیح کر لے قیامت کے دن وہ محفوظ رہے گا اور اگر کوئی آج اگر بگاڑ کی زندگی پر باقی ہے اپنا بچاؤ اختیار نہیں کرتا ہے کل قیامت کے دن ہلاک ہوگا برباد ہوگا کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور آپ پر ایمان لے آئے اور سیدھے راستے کو اپنا کر نجات تک پہنچ گئے لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بات کو لائٹ لیا ہم نہیں مانتے کہاں ہے جنت کہاں ہے جانم کہاں ہے قبر ہے کہاں ہے اللہ اور کہاں قیامت کچھ بھی نہیں انہوں نے جھٹلایا اور جس زندگی پر جس میدان میں جس جگہ جس حال میں وہ پڑے ہوئے تھے وہی رہے اچانک قیامت اچانک موت آ گئی اور پھر ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی جو خطرہ ان کے لیے تھا وہ برباد ہو کر رہ گئے اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم نے بتایا جو مانے گا وہ بچے گا جو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہوگا تو ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو ایسا آدمی ہلاک ہوگا ایسا آدمی ہلاک ہوگا تو اس میں اس بات کی ترغیب ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ اور وسلم کی باتیں ان کو ہلکا نہ سمجھیں آپ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں وہ ہو کر رہنے والا ہے ہر گناہ پر جو وعید آپ کی طرف سے آئی ہے ہلکا اس کو نہیں سمجھے شراب پیے گا تو ایسا ہوگا غیبت کرے گا تو ایسا ہوگا چوری کرے گا تو ایسا ہوگا کنا گناہ کرے گا تو اس کا ایسا زنا کی یہ سزا ہے آخرت میں اس کا ایسا ہوگا بات ہوتا آدمی سب پڑھ لیتا ہے معلومات اس کو ہو جاتی ہے لیکن اثر وہ نہیں ہوتا ہے اگر اس نے اس کو ہلکا سمجھا تو کل کو قیامت کے دن وہ کوئی یوزر پیش نہیں کر پائے گا کیونکہ جانتا تھا اور جب وقت آئے گا تو اس وقت میں پھر اس کے پاس موقع نہیں ہوگا تو آج اپنی اصلاح کر لیں آج اپنی اصلاح کر لیں بچ جائے گا اگر آج اپنی اصلاح تو نے نہیں کی جہاں تھا وہیں پڑا رہا کافی کیا ہوا ڈرانے والے نے ڈرایا وہ جدھر تھے ادھر ہی پڑے تھے اور برباد ہو گئے تو جہاں ہے وہیں پڑا رہا برباد ہو رہا اپنی جگہ چھوڑ تو سیف نہیں ہے اپنی جگہ چھوڑ صحیح جگہ جا امن کی جگہ جا اور اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو تجھ کو امن و امان دے سکے اللہ کی حفاظت میں جا اور اللہ کی حفاظت کس چیز میں ہے اللہ کی کاق میں ہے احفد اللہ احفد حدیث میں کیا یحفظ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کا لحاظ رکھ اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کے دین کو سنبھال اللہ تجھ کو بچائے رکھے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت میں ہے اگر اللہ کے دین کو اللہ کے حدود کو اللہ کے احکام کو آدمی برباد کر دے یہ برباد ہو جائے گا تو اس حدیث سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مانیں ایک اور حدیث امام بخاری نے اس بات میں ذکر کی ہے وہ لوگوں کی حالت کے بارے میں ہے یہ لوگ کیسے جاہل ہوتے ہیں لوگ کیسے نبی کے سمجھانے کے خبردار کرنے کے باوجود نہیں مانتے ابو رضی اللہ کہتے ہیں پہلی مثال تقزیب کی ہے دوسری مثال سیلپ کنٹرول کے نہ ہونے کی ہے تو جھٹلا دیا مانا ہی نہیں تو کفار ہے لیکن ایک مثال یہ بھی کہ آدمی مانتا ہے لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے وقت اور گناہوں میں واقع ہو جاتا ہے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہو سمیع رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کہ اس نے آگ جلائی پلم میں اباط میں ہاؤلا ہو جب اس آگ نے اپنے پورے اطراف کو روشن کر دیا اس آگ کی وجہ سے روشنی ہو گئی جال الفراش ہو وہ بھی دوا بلتی تقاوف نار یا جیسی آگ روشن ہوئی پتنگے اور اس طرح کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ جو آگ کے اطراف ہوتے ہیں کودنے لگے آگ میں جا پڑنے لگے اغلب نہ ہوا وہ ان کو روکنے کی کوشش کرنے لگا ہٹانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ان کا حال تھا کہ جو بھی کیڑے مکوڑے جو پتنگے تھے وہ اس کے بچانے کی کوشش پر غالب آ کر آگ میں جا گرنے لگے آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں آگ سے بچانے کے لیے بعض باتوں میں حلوم آنار ہلوم آنار میں پکار پکار کے کہہ رہا ہوں آگ سے بچو آگ سے بچو وہ جن جی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود ہی آگ میں پودے چلے جائے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روکنے کے باوجود بھی انسان نہیں رکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ نے بتائی جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو اطراف میں ماہور کیا ہو گیا روشن. سب اندیرے میں تھا معلوم نہیں تھا کیا صحیح کیا غلط تو آپ نے آگ جلائی اس آگ کے ذریعے سے سب روشن ہو گیا حق ظاہر ہو گیا لیکن حق کا ظاہر ہونا خطرات پیدا کرتا ہے ماننے والے کے لیے نہیں ماننے والے کے لیے ماننے والے کے لیے نجات ہوتی ہے لیکن نہ ماننے کے لیے وہ آگ کی طرح ہوتا ہے آگ میں روشنی بھی ہوتی ہے لیکن آگ کیا ہوتی ہے حالات بھی کرتی ہے جلا بھی دیتی ہے تو جس حق کو آپ لے کر آئے ظاہر بات ہے کہ اس حق کے ذریعے سے چیزیں واضح ہو گئی لیکن اس کی قیمت اور ہوتی ہے وہ یہ کہ اب جو نہیں مانے گا تو کہاں جائے گا اس کے لیے وہ کیا بن گیا آگ کا ذریعہ بھی بن گیا جو جہنم میں جائے گا تو آپ نے جو آگ جلائی اس کے ذریعے حق واضح تو ہو گیا لیکن اب ذمہ داری لوگوں کی ہوگی کہ اس کے بھی اوپر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ ان کاموں سے بچے جو آگ میں لے جاتا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ اس نے جب آگ جلائی تو پتیں کیا کرنے لگے اس میں جار گرنے لگے اور وہ آدمی ان کو بچانے کی کوشش کر رہے لیکن پھر بھی اس میں جا رہے ہیں تو آپ نے فرما میں تمہاری پیٹ پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں جیسے کسی آدمی کو پیچھے سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے اور تم ہو کے آگ میں کودے چلے جا رہے ہو یعنی انسان محتاج ہے بچانے والے کا اس لیے کہ نفس نفس, میں, نفس پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے جانتا یہ ہی آگ ہے کتنے لوگ ہیں جانتے ہی یہ گنا ہے لیکن گنا کا اٹریکشن آدمی کو کھینچتا ہے آگ کی روشنی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور کیڑے اس میں جا گرتے ہیں اور جل کے ختم ہو جاتے ہیں گناحوں میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے گنا کے اندر ایک یعنی اپنی طرف کھینچنے کی لبھانے کی طاقت ہوتی ہے آدمی اس کے انجام کو نہیں دیکھتا ہے اس کے ظاہری لذت کو دیکھتا ہے میں تمہیں پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں حلوم نار جہنم سے بچو آگ سے بچو لیکن تم ہو کے اس میں کودے چلے جا رہے ہو یہی حال ہم لوگوں کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ کی احادیث ہم پڑھتے ہیں آپ کی تعلیمات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ کرنے پر یہ ہوگا اس کی یہ سزا ہے اس کا یہ عذاب ہے لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود غیبت کی لذت ہمیں اس طرف لے جاتی ہے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنے پر کیا نقصان ہے جنا پر کیا نقصان ہے آدمی پھر بھی وہی کرتا ہے زبان کی حفاظت کانوں کی حفاظت موسیقی کا یہ نقصان ہے لیکن پھر بھی سنتا ہے کتنے سارے غلط کام آدمی کرتا ہے کیونکہ ان کی لذت ہوتی ہے ان کا اٹریکشن ہوتا ہے جب جان رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے حبی سے معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی راستے پر جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے تھے اور ایک دائی کو ایسا ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو فتوی دے کے جہنم میں دھکیلتے ہیں جاؤ جہنم میں بلکہ اس کا کام ہی ہونا چاہیے لوگ کود رہے خود سے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگ میں کود رہے ہیں لیکن یہ پیٹ پکڑ پکڑ کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ یہ آگ ہے اس میں مت کودو اس میں نقصان ہے جب تک کہ اتنا اندر سے تڑپ نہ ہو واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین نہیں ہو سکتا ہے اے نبی آپ کہیے یہ میری راہ ہے الاحا دہی سبیلی ادعو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اعلیٰ بصیرت, بصیرت کی بنا پر دلائل کے ساتھ گہر علم کے ساتھ صرف میں أنا میں اور میری اتباع کرنے والی بھی میں بھی اور میری اتباع کرنے والی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آپ ہی کے منہج پر دعوت دیتے ہیں جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی جنت کا حریث ہو اور دوسروں کے جہنم میں جانے سے اس کو تکلیف ہو تو آپ صلی اللہ اللہ نے خود فرما حریث المہارے یعنی تمہاری ہدایت کے بہت حریث ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آدمی کو بھی دوسروں کی طرح واقعی سچا دائی وہ ہے جو دوسروں کی ہدایت کا حریث ہو اور یعنی عزیز العلی میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو مشقت کی چیز ہے ہلاکت کی چیز ہے نقصان کی چیز ہے تکلیف ہے وہ ان پر بھاری ہے کہ تمہاری تکلیف ان کے لیے تکلیف ہے تمہارے خیر کی حریث ہے تو یہ مزاج ایک دائی میں ہونا چاہیے جو دوسروں کی خیر کا حریث ہو اور ان کے ان کی تکلیف کے بارے میں وہ خود پریشان ہونے والا ہو حدیث نمبر چوبیس کال قال تو عبد اللہ میں نے عبد اللہ نے سنا کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالی کی منع کی تمام چیزوں سے ہجرت کر جائے ان تمام چیزوں کو چھوڑ ہجرت کرنے کا مطلب یہ چھوڑ دینا جگہ چھوڑ دینا کیونکہ دین پر یہاں نہیں چل پاتا ہے یہاں نہیں چل سکتا ہے مجبور ہو گیا اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ چلا گیا کیونکہ وہاں دین پر چلنا ممکن ہے تو دین پر چلنے کی غرض سے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا یہ ہجرت ہے لیکن ہجرت چھوڑنے کا نام ہے کس کے چھوڑنے کا نام ہے صرف جگہ کے نہیں ہر اس چیز کے چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہجرت چھوڑنے کا نام ہے تو کہا کہ مسلمان وہ ہے مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی بھی چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو یہاں پر گناہوں کے چھوڑنے میں اس حدیث کو بھی امام الباری لائے ہیں کہ واقعی ہجرت کیا ہے کہ آدمی کی زندگی میں گناہوں کا چھوڑنا ہوں تو ہجرت ایک وہ ہے جو نبی صلی اللہ اور اس میں ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ لیکن اصل مقصود جگہ کا چھوڑنا نہیں ہے اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جو اللہ کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دے وہاں مشرقین کے ماحول میں رہنا دین پر چلنے میں رکاوٹ تھا جو کہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا اس ماحول کو چھوڑ دیا اور ایسے ماحول میں چلے گئے جہاں دین پر چل سکتے تو ایک انسان کے لیے حجرت ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کو ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ابن کئی مرحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ مومن کو ایک مسلمان کو زندگی بھر ہجرت میں رہنا پڑتا ہے آدمی زندگی بھر ہجرت کرتا رہتا ہے ایک تو یہ جگہ کی ہجرت ہے وہ تو بس ہو گئی لیکن اعمال کے اعتبار سے ہجرت زندگی بھر چلتی رہتی ہے انسان اللہ کی معافیت سے اللہ کی تاپ کی طرف عزت کرے وہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی توبہ کی طرف آئے وہ غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف آئے وہ ادنا سے افضل کی طرف جائے زندگی بھر انسان جو ہے ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے اور اس کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے خصوصاً معافیت کو چھوڑ کر اللہ کی تاپ کی طرف آنا یہ اس پر لازم ہے کہ آدمی زندگی بھر انامت کے راستے پر رہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے اللہ کی طرف پلٹ کے آتا رہے کیونکہ اصل مقصود اللہ کی طرف آنا ہے اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے پھر کے خالق کی طرف آئے اس لیے امبیا کی دعوت کیا ہے فخر من ندیر مبین دوڑو فرار ہو کر دوڑو بچا کے اپنے آپ کو بھاگو کس کی طرف اللہ کی طرف انی لکھو من ادیر المبین میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے ہوں اللہ سے ڈرا رہے ہیں اور کس کی طرف بھاگنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف کیوں اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں سے ہے وہ آؤ کا منک میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو ہی مجھے تیرے عذاب سے بچا اللہ کے عذاب سے اور کوئی بچا نہیں سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑے ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑے یہ نہیں کہے اس پر کوئی وعد ہے کہ نہیں ہے یہ قرآن میں آیا ہے کہ نہیں آیا بہت سارے لوگ کیسے کہتے داڑھی کاٹنا اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے نا تو اتنا بڑا نہیں ہوگا یہ عذاب نہیں ہے تجھ کو عذاب ہی اس کے اوپر ہونا چاہیے اتنی ساری چیزیں جن پر عذاب نے بس منع کر دیا و ماں آتا کم رسول فدو ہو و تو قرآن میں منع ہے حدیث میں حدیث میں منع ہے قرآن میں منع ہے کیا جس سے رسول منع کر دے اللہ تعالی نے اس سے رکنے کا حکم دیا اس سے زیادہ تو اس کو کیا چاہیے اور ماں کے ساتھ کہا وہ ماں نہ من کو یہ کہا رسول جس چیز سے منع کریں وہ قرآن میں اگر ہے تو رکو ایسی قید ہے نہیں ہے جس سے رسول روک دے رک جاؤ یہ نہیں دیکھے کہ یہ قرآن میں بھی ہے کہ نہیں ہے اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے اتنا اہم نہیں ہے یا اس پر اگر آزاد کی وعید نہ ہو تو اتنا سیریس نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے منع کر دیا ہے آدمی کو رکھنا چاہیے اگر منع کر دیا ہے اس سے رکنا چاہیے اللہ عن مہاجر وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اللہ <تصال> <تصال> رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے برائی سے بچنے کی توفیق قدا فرمائے آپ کو الحاظ اس کا تو